من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين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 وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا مس الخیر منوا المسلین اللہ ہم آلہ سولا امور حباب گرامی قدر اہل مکہ سے ہم کلام ہونا ہمارے لیے یہ شرف اور اعزاز کی بات ہے ہماری صدقے دل سے آپ کے نام دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی تھا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ سے قبل ہمارے فاضل محقق نوجوان عالم دین حافظ اللہ ورعا را بڑے ہی جامعیت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ منہجی اور فکری گفتگو کر رہے تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں منہجی اور فکری گفتگو یہ بہت زیادہ ضروری ہے بڑے سلیقے طریقے اور دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنے منحج کو موقف کو اور مسئل کے حق کو واضح کیا ہے اللہ جل شان کے حضور میں دعا کرتا ہوں امید ہے کہ آپ صدقے دل سے آمین کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فاضل نوجوان عالم دین حافظ اللہ کے علم و عمل میں زندگی میں مزید برکت فرمائے آمین اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے حق کی راہیں اور حق کی منزلیں آسان کرتے ہوئے ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے جو سنانا آپ کو مقصود تھا وہ آپ سن چکے ہیں لیکن آپ کی خدمت ضیافت اور توازو سے قبل جو چند منٹ میرے پاس ہیں صرف ایک موضوع پر چند قیمتی گزارشات کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے پیچھے خدمت کرنے کا ارادہ ہے حضرات زی وکار سو باتوں کی ایک بات یہ ہے چونکہ فکری اور منہجی بات ہو چکی ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اصلاحی اور تربیتی موضوع پر کو بات کر لیں زندگی میں اگر آپ کا محنت کرنے کا ارادہ ہے نا تو آپ سب سے زیادہ محنت اپنی نماز پر کریں اگر آپ کو زندگی میں فکر لاحق ہو تو وہ فکر سلاد ہو بہتری عمدگی اور اصلاح اگر آپ کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنی نماز کی اصلاح کریں اپنی نماز کو بہتر سے بہتر ترک کریں عمدہ سے عمدہ کریں واللہ العظیم یہ توجہ مجھے دیں جی آپ کی نگاہیں بھی مجھے چاہیے دائیں بائینہ دیکھیں مجھے دیکھیں بات میں کر رہا ہوں یہ بھی مہمان کی مہمان نمازی ہے اس وقت جو ہم نمازوں کی حالت دیکھ رہے ہیں والیا زب اللہ جلدی تیزی اور عجیب صورتحال حال ہے واللہ ہلا دے ایک ٹولہ بہت بڑا ٹولہ تو ایسا ہے جو بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں نماز پڑھتا ہی نہیں چلو اللہ نے تو آپ کو ایک ماحول دیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں اور جو پڑھتے ہیں ان کی نماز کیسی ہے وہ آپ کے سامنے تو ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے نا جی دین پڑھتے پڑھاتے بس ایک بات ہی سمجھ آئی اگر آپ اپنے غموں کو کافور کرنا چاہتے ہیں اگر آپ تما نینت چاہتے ہیں روحانیت چاہتے ہیں ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں اور اگر آپ اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں اللہ سب سے زیادہ فکر اپنی نماز کی کرے غم سلاد پیدا کرے اپنی نماز کو سمجھیں سیکھیں ستر ستر سال کے بابے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کہ امام صاحب نے فجر کی نماز میں کیا پڑھا تھا یار کم از کم امام صاحب نے جو فجر کی نماز میں قرآن پڑھا ہے اس کا ٹیسٹ ذیکا مٹھاس زور تک تو باقی رہنی چاہیے امام صاحب نے جو مغرب کی نماز میں پڑھا تھا قرآن کا حصہ اقل و کم از کم کو ڈیڑھ گھنٹہ گھنٹہ عشاء تک تو اس کی تاثیر کوئی قوت کوئی طاقت کو حلاوت دل و دماغ پہ تاری رہنی چاہیے نا اور جو امام صاحب نے عشاء کی نماز میں پڑھا تھا کم از کم چلو سوتے وقت تک تو اس کی ٹھنڈک انسان کے سینے میں رہنی چاہیے میں آپ کی بات نہیں کرتا آپ تو ماشاء اللہ صاحب قرآن ہیں ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں اور اہل علم ہیں یقیناً آپ لیکن چونکہ ہماری یہ سی ڈی اور نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں یہاں سے پیغام جاتا ہے اس وقت نامرادی بربادی بدسکونی تفری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صحت سلاد کا فکر نہیں ہے اچھا اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ رفلی دین کرنا چاہیے ولا شکافی والا احادیث کوئی شک نہیں ہے سری حدیث ہے اور ہمارے اکابر علماء کی تحقیق کے مطابق متواتر روایات ہیں اور اسی طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے اور آمین بال جہر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے وہ دیگر جو مسائل فقہیہ ہیا ہے لیکن ذرا تھوڑا سا ان مسائل فقہیہ سے اٹھ کر جو اساسی اور نہایت بنیادی چیزیں ہیں ہمیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے نبی السلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک سیابی ہے کہنے اللہ کے رسول اسلام کو وسیعت فرمائے آپ نے ہمیں اذکر کا فی صلاتکا یا اذکر الموتا فی صلاتکا میں اللہ کا نبی تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کر جب انسان اپنی موت کو اپنی نماز میں یاد کرتا ہے لَحَرِيُّنْ أَيُحْسِنَ السَّلَاةِ تو اپنی نماز کو بہت اچھا کرتا ہے اگلا ٹکڑا سنیں آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھا کر میں اللہ کا نبی تجھے حکم دے رہا ہوں نماز ایسے پڑھا کر کہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے شاید اس کے بعد تجھے کوئی دوسری نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے کیا میں نے ابھی عشاء کی نماز اس حدیث کو سامنے رکھ کے اسی طرح پڑھی ہے ہمارے پاکستان فریض گیر پاگوت میں جھگڑے ہوتے ہیں ایسے آئمہ کو ویسے مساجے سے نکال دیتے ہیں جو لمبی جماعت کرواتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولوی تم تو وہ لے ایں تو ویل ہے کوئی نہیں ملا نظیم ڈوب کر مرنے کی بات ہے شکر کریں جب امام کوئی دعا یاد زیادہ پڑھ لے شکر کرے اگر زندگی میں کوئی لمبی قرات نصیب ہو جائے تو کیا خیال ہے جی کیا واقع تن ہم اپنی نماز میں موت کو یاد کرتے ہیں اور واقعہ تن ہم اپنی پانچوں نمازوں کو ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ فجر پڑھنی ہے نہ جانے زہر کی پڑھنی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا کیا زہر کے بعد یا زہر پڑھتے ہوئے یہی تصور ہوتا ہے کہ نہ جانے اثر ملے گی یا نہیں ملے گی حضرت تیزی وقار اس وقت جو نماز کے ساتھ سلوک میں دیکھ رہا ہوں اور اگر ہم بات کو معائنہ نہ کریں آپ کے ادھر بھی حالات بڑے پتلے ہیں والے ایازب دو منٹ کی جلدی کی وجہ سے دو منٹ کی تیزی کی وجہ سے ہم نماز کا ستیہ ناز کر دیتے پر میں مبالغہ نہیں کرتا میں اس پہ آپ کو دلائل دے دیتا ہوں کہ کئی نماز ہی ایسے ہیں جو اللہ کی نظروں میں بے نماز شخص سے بھی زیادہ وہ اللہ کے ہاں ناراضی ہے اللہ کے ہاں غصہ ہے ان پر دیکھے نا جی میں آپ کو ایک مثال دے کے بعد سمجھا دیتا ہوں آپ کے گھر آپ نے ایک مزدور کو کہا بھئی میرے گھر آئیے میرے گھر کا کام کیجئے اس نے انکار کر دیا کہا بھی میں نے نہیں آنا ٹھیک ہے آپ ناراض ہوں گے یار آپ کو میری دعوت کو کرنا چاہیے تھی آپ کو آنا چاہیے تھا اب وہ آیا نہیں ہے اچھا ایک آیا ہے پر اس نے سارا کام ٹیڑا کیا ہے دیہڑی کی ہے مزدوری کی ہے کام کیا ہے لیکن غلط کیا ہے اکس کیا ہے الٹ کیا ہے خراب کیا ہے تو جو نہیں آیا تھا اس پہ آپ کو غصہ زیادہ آئے گا یا جس نے آ کے کام خراب کیا ہے اس پہ غصہ زیادہ آئے گا یہ لمحہ فکریہ ہے اور میرے پیارے بھائیوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب اذکار کار بتاؤ بتاؤ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور میرے مسلمان بھائیوں نماز کا ترجمہ پڑھو بار بار پڑھو سے بار پڑھو سو بار پڑھو اور بڑے سے بڑے عالم سے پڑھو سناؤ اپنے علماء کو اپنی نمازیں تلفظ کی درستی کی ضرورت ہے ترجمے کی ضرورت ہے خاندانوں کے خاندان واللہ اللہ عظیم عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ وہ دنیا سے جا رہے ہیں ایک ٹولہ نماز پڑھتا نہیں ہے اور ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی وہ نماز نہیں ہے جو نماز اللہ کو چاہیے یہ جو میں نے قرآن شریف کی آیات پڑھی ہے نا توجہ رکھنا ان السان اخلی منوع حلوا ادا مسا شر جزوا ازا مساخیر سادہ ترجمہ ہوتا کیا نماز کا انسان کے مزاج پر اس کی عادات پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے فرمایا انسان بڑا کچے دل کا ہے بڑا دل اس کا کچا پست حوصلہ ہے پس تو اس کم حوصلہ ہے بہت بے سبرا ہے انسان تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اللہ کے گلے شگوے شروع کر دیتا ہے کہ دکھوں کے لیے تو ہم ہی رہ گئے ہیں ازمیش کے لیے تو ہم ہی رہ گئے ہیں. اللہ کو تو ہمارا گھر نظر آتا ہے جزوا اور جب تھوڑے سے ریال آتے ہیں پیسہ روپے آتا ہے پھر وہ کسی کو سلام کر کے اے, سلام کی بھی پرواہ نہیں کرتا انسلٹ سمجھتا ہے کہ میں رک کے کسی کو سلام کروں بخیل ہو جاتا ہے متکبر ہو جاتا ہے سننا ذرا فرمایا المسلیم الدین سولا دائمون جو میرے نمازی بندے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے وہ استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں وہ جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں پر اللہ کے گلے شکوے کرتے جو نمازوں پہ رمیش کی کرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ میرے بندے بخیل نہیں ہوتے متکبر نہیں ہوتے ان میں حوصلہ ہوتا ہے صبر ہوتا ہے برداشت ہوتی ہے اس میں تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں نماز کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے اللہ کو کون سی نماز چاہیے اد افلا حل مینون اللہ دینا جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں اللہ کو خوشبو والی نماز چاہیے میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پانچ باتیں نماز کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ذرا ان پہ توجہ کریں آپ کی نماز تو درست ہے اپنی بیوی کی نماز کی فکر کریں اپنے بیٹے کی نماز کی فکر کریں اپنی بہن کی نماز کی فکر مجھے بتائیں ہم نے ایسے ریال کیا کرنے ہیں کہ بیوی بے نماز ہو جائے ایسے ریال کیا کرنے ہیں جوان بچی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتی جوان بچہ ہے بیس سال کا ہو گیا اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آیا مجھے بتائیں پانچ سو پانچ ہزار دس ہزار مہانہ ریال پاکستان انڈیا بنگال جہاں رہتے ہیں بھیج دیں کیا فائدہ ان ریالوں کا میرے پیارے بھائیوں سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ محنت جو کرنے کی ضرورت ہے وہ نماز ہے ہاں کئی مرائے محلہ کی کتاب ہے کتاب السلاط اللہ اقبال وہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے صاحب میں بڑی باتیں اس میں لکھی ہیں ایک صاحب کی بات سناؤ آپ کو شروع میں صاحب لکھتے ہیں کہ بے نماز جو پکا بے نماز ہے وہ ڈاکو سے زیادہ بدتر ہے چور سے زیادہ بتر ہے ڈکیڑ سے زیادہ بتر ہے شرابی سے زیادہ بتر ہے قاتل سے زیادہ بتر ہے اور ہم پکے بے نماز بندے کو بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں بہن کا رشتہ دے دیتے ہیں صرف کوٹھی دیکھ کے بنگلہ دے کے ریال دے کے جاب دیکھ کے اور پھر بچیاں روتی ہیں ہم کالز سنتے ہیں بچیاں کہتی ہیں مولانا صاحب میرے باپ نے مجھ پہ ظلم کیا عہدہ دیکھ کے کوٹھی دیکھ کے پیسہ دے کے میری شادی کر دی ہے اب میں نماز پڑھتی ہوں سنت کے مطابق تو میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے شرک پر مجبور کرتے ہیں بدعات پر مجبور کرتے ہیں خدا ابیب و امی میرے ماں باپ کل کائنات قربان جائے رسول علیہ اسلام کے قدموں پر یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے اپنی شہزادی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا نہ حضرت علی کی کوٹھی دیکھی نہ اونٹنی سواری دیکھی میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سیدہ فاطمہ جیسی شہزادی کی شادی کی ہے علی کا صرف ایمان دے کے شادی کی ہے عقیدہ دے کے شادی کی ہے علی کی نماز دے کے شادی کی سب سے زیادہ فقرا صحابہ میں سے حضرت علی اتنے کنگال تھے واللہ ہمارے بنے صغیر پاکوں میں تو ان کو مشکل کچھ آج جاتا ہے نا اب اللہ کی تقسیم دیکھیں نبی علیہ السلام کو آ کہتے ہیں اللہ کے سن میں مقروض ہوں میرے ساتھ کچھ تعور کر دیجئے کبھی نبی علیہ السلام نے تانا نہیں دیا تھا قربت کا سید نے علی رضی اللہ کا دین دیکھا توحید دیکھی عقیدہ دیکھا نماز دیکھی پھر کتاب و سلاد میں آپ صاحب نے ایک بات لکھی ہے یہ سونے سے پانی سے بھی لکھ دی جائے تو اس کا حق دانی ہوتا آپ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی حالت پتا کیا ہے کہ جب لوگ نماز میں ہوتے ہیں نا کانا جمر المحرک اور جب وہ فی خدمت المخلوقین کان نہراقب الحنی ولفرش الفیلہ کہ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے قیام رکو سجدہ تیزی سے کرتے ہیں جیسے وہ کسی جلا دینے والے انگارے پہ کھڑے ہیں اور جب وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں میل جول ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ملاقات ایسے کھل خل کھلا کے کشادہ سینے کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں جیسے بہت زیادہ آرام دہ سواری پر سوار ہے نہ پچھلی زندگی کا فکر ہے نہ اگلی زندگی کا فکر ہے آدمی میرے کئیوں فرماتے ہیں اور یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی تحفہ ہے یہ راتی وقار مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی ایک بات توجہ سے سن لے زندگی اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اپنے سجدے خوبصورت بناؤ چلے جہاں آپ ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کریں امام کی اقتداء میں ڈھال لیں اس کے مطابق اپنے آپ کو لیکن جو تنہائی کے سجدے ہیں نا ان کو ذرا بہتر کریں تنہائی کے رقو بہتر کریں کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی پون گھنٹے کا رقو ہے نبی علیہ السلاط اسلام کا اگر رکو دیکھا جائے تو لمبا سجدہ لمبا قیام لمبا رقو سے اٹھ کر نبی علیہ السلاط اسلام کافی دیر قیام کی حالت میں اللہ کے رسول اسلام اپنے اللہ کے سامنے کھڑے رہتے دعائیں پڑھتے کیا ہمارے پاس کوئی دو رکھتے ایسی ہیں کو ہم نے کوئی دو گھنٹے لگا کے دو رقط نماز پڑھی ہو بھائی اگر ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تو کل ہو اللہ ہو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی وہ آپ قیام کی حالت میں سو دفعہ پڑھتے رہا کرے دو سو دفعہ پڑھ لیا کرے تو آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ ساری خرابی وہ نماز میں غفلت کی وجہ سے ہے نماز اچھی زندگی اچھی نماز اچھی ریال اچھا نماز اچھی جاب اچھی نماز اچھی ہے تھوڑے علم میں زیادہ برکت علم اچھا عمل اچھا نماز اچھی موت اچھی نماز اچھی قبر اچھی اللہ کی قسم اگر نماز اچھی تو اللہ کی جنت اچھی اگر نماز بہتر نہیں ہے خصرت دنیا والا آخرا اللہ ہمارے سعیدوں کا محتاج نہیں ہے ابھی میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے آپ نے پڑھی ہے کیا ہمارے سجدوں سے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہو گیا تو جو بے نماز ہے جو چھپ گئے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی کیا نوز باللہ علی بلّہ انہوں نے اللہ کی بادشاہت میں کو کمی کر دی بھئی ہم نے اللہ کو بڑا مانا اللہ اکبر کہہ کے جو سعیدہ کیا اللہ کو بڑا مانا تو پانچ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات توجہ سے سن لیں جس نماز میں ٹھہراؤ نہیں نہ ہوتا یہ جتنے اہل البدا ہیں نا ذرا ان کی نماز چیک کریں عقیدے کے بعد نماز چیک کریں نماز میں ٹھہراؤ نہیں ہے تو نہیں ہے اور فیقہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ عجیب عجیب سلسلے ہیں عجیب سلسلے ہیں سب سے پہلی بات توجہ سے سن لیں پانچ باتیں میں نے کرنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ جس نماز میں تمام نینت نہیں ہے سکینت نہیں ہے ٹھہراؤ نہیں ہے رسول رحمت علیہ السلاۃ کی نظروں میں وہ نماز ہے ہی نہیں وہ نماز نظر آ رہی ہے حقیقت میں وہ نماز بولیں پھر بولے صحیح البخاری سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال یاد ہے مزید میں آپ کی تذکیر کے لیے بیان کر دیتا ہوں ایک سے ابھی تشریف لائح مس نبی میں نماز پڑھی جب وہ لوٹے جانے لگے تو نبی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے کیا کہا جی لم تو خلی اہل علم جانتے ہیں کہ لم جب مزارے پہ آتا ہے تو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے آپ نے واپس چلے جاؤ لازمی واپس چلے جاؤ ومرجو واپس چلے جاؤ میں اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں اور جا کر نماز پڑھو یہ نہیں آپ نے کہا ت نے ناقص نماز پڑھی ہے آپ نے کل تو سلی تو نماز پڑھی نہیں مس نبی ہے سیابی رسول ہے اس نے نماز پڑھی ہے نبی علیہ السلام کو اسلام کر کے جانے لگے تو آپ نے ہمیں ضرور پلٹ جائیے اور نماز پڑھیے تو نے نماز تین دفعہ یہ بات ہوئی ہے دفعہ کے بعد وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اسلام میں اس سے بہتر نہیں, نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے فرمایا کیا فرمایا تھا یہی فرمایا تھا اطمینان اطمینان ہتہ تتمینہ جالسا ہتہ تتمینہ قائد اطمینان اطمینان اللہ جانتا اب میری طرف دیکھو کئی لوگ تو ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے باہر آگ لگی ہوئی ہے تو فائر بریگیڈ کے ملنے کی ڈیوٹی ہے اگر فورن نہ پہنچے تو کوٹھی جل جائے گی مکان جل جائے گا محلات جل جائیں گے اللہ کی قسم نماز کا ایسا حشر کرتے پتہ نہیں آئی ماں کو کیا ہو گیا منزال. یار یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز نور ہے ایک جج کی عدالت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے ایک وزیر کفیر منسٹر بڑا افسر ہو اس کے سامنے کھڑے ہو تو ہم کی کیا کیفیت ہوتی تو نماز میں میری بات کا غصہ نہ کرنا کون سا ڈرامہ ہے جو نماز میں نہیں بچایا جاتا کبھی رومال ہے کبھی خارش ہے کبھی دائیں بائیں ہے, کبھی اتفاق ہے یہ کیا ہے یہ نماز ہے تو میرے پیارے بھائی اور سب سے پہلی بات یہ ہے تسلی کے ساتھ قیام کریں قیدی بن کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور مارے خوشی اور شکر کے آپ کے پاؤں زمین پر نہ لگے الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے عبادت کے لیے کھڑا کر لیا اللہ نے مجھے توفیق دے دی اور میرے نمازی بھائی نماز پڑھ کے اللہ پر نہیں سان چاڑنا اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تیری مہربانی نے مجھے نمازی پڑھا دیا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ لذیم آج کے بعد آپ سے کو بندہ پوچھے گا سنیے میری بات کہ آپ کے پاس سب سے بڑا خزانہ کون سا ہے آپ نے یہ نہیں بولنا کہ میرے پاس ہوٹل ہے میرے پاس متم ہے میرے پاس خدک ہے یہ نہیں آپ نے بولنا کہ میری جاب بہت اچھی ہے آپ نے کہنا کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی خزانہ ہے الحمدللہ وہ نماز ہے میرے اللہ نے مجھے نمازی بنایا جس کو نماز مل گئی اس کو اس کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ مل گیا بالخصوص نوافل کو بہتر کریں سنن کو بہتر کریں تنہائی کی نماز کو بہتر کریں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھتا ولہ وہ لوگ بادشاہ ہیں وہ لوگ بادشاہ ہیں جن کی تنہائی کے سجدے ٹھیک ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو بے چین پایا ہے، بے قرار پایا ہے، چگل خور پایا ہے، افری تفر افرا تفری ان کی زندگی میں دیکھی ہے جن کی نماز میں ٹھہراؤ نہیں ہے ان کی زبان اپنی نہیں ان کی سوچ اپنی نہیں ان کا دل ایک بے نماز آدمی سے بھی زیادہ سخت ہے جب انسان نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے بچ جاتا ہے نا تو وہ پھر ایک کامل انسان بنتا ہے تو پہلی بات یہ ہے وہ میں نے مکمل کر لیے جی اللہ کے بدل سے کہ جس نماز میں تمانینت نہیں ٹھہراؤ نہیں وہ سرے سے نماز ہی تو پھر ایک دعا کرتے ہیں نا جی آپین کہیے گا اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں نماز کے لیے چن لیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمانینت ٹھہراؤ پورے وقار اور پورے سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی تو ہوئی گطافر اچھا میری بات سنیں کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ میری نماز بہتر کر دے یہ تو ہم کہتے ہیں اللہ میری اولاد بہتر کر دے میرا کاروبار بہتر کرتے میرے مسلمان بھائیوں نماز اتنی بے بکت ہم نے چھوڑ دی ہے اس کی بہتری کی کبھی دعا ہی نہیں کی گاڑی بہتر ہو جائے اولاد بہتر ہو جائے کاروبار اور نماز ویسی کی تیسی رہے جو بیس سال پہلے تھی جو محلے کے ملا نے ایک دفعہ بچمن بچپن میں پھڑا دی تھی اس کے بعد کوئی جرت جسارت اور ہمت نہیں ہے کہ کسی عالم کے پاس دس منٹ بیٹھ کر ہم اپنی نماز سیدھی چھوڑے مسائل کیا پوچھتی ہیں آپ بولا سے نماز اپنی بہتر کریں فکری مسائل دیگر مسائل بعد میں ہے سب سے پہلے اپنی نماز بہتر کریں سنائیں اس کا ترجمہ اس کی تشریح تفسیر اس نکات پر غور کریں اللہ کی قسم کتاب السلاط ابن قیم نے جو لکھ دی ہے سبحان اللہ ما آئی مثلہ اسلحو اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے نماز کے موضوع پر جو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب کتاب السلاط ہے دوسری بات آپ توجہ سے سن لیں میرے پیارے بھائیوں رسول رحمت علیہ سلاۃ السلام پر قرآن آیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن جی نے فرماتے ہیں کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قانو کال الناس ادا قرون اللہ اللہ کلیلہ دکھاوے کے لیے کھڑے ہیں اندر کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے بھئی ہمیں منافقوں جیسی نماز نہیں پڑھنی پتہ ہی نہیں ہی ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا ذکر ہے یقین مانے آج میں نے ایک نمازی سے پوچھا سبحانہ بیل آئلہ کا کیا من ہے وہ میرا منہ دیکھنا اس نے شروع کر دیا میں نے کہا مجھے پہلے نہیں آپ نے دیکھا سبحان ربی بیل آلہ مانا نہیں آیا میں نے اس نمازی سے پوچھا سبحان ربی العظیم کا کیا مانا ہے؟ وہ میرا چہرہ دیکھنا اس نے شروع کر دیا کبھی ٹیلی فون کر کے جوان بیٹی کو پوچھا بیٹے نماز کا ترجمہ آتا ہے مجھے سناؤ میری بیٹی ایمو پہ لمبی لمبی کالز ہم کرتے ہیں کبھی ہم نے نماز بھی سنی واللہ بندہ میرا سینہ ٹھہر گیا یہ سال پہلے کی بات ہے ریاض سے ایک نوجوان مجھے ٹیلی فون کرتا ہے اور کہنے لگا شیخ صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے مجھ سے تھوڑا سا نماز کا ترجمہ سن لیں میں صحیح سناتا ہوں یہ شوق ہی نہیں اس طرح کی بات کرنا سیکھنا سمجھنا فون ہم سمجھ دیں کال ضائع ہو رہی ہے پیسے لگ رہے ہیں حالان سب سے زیادہ کرنے والا بچے سے بات کرنا اتنا ضروری نہیں بیوی بی سے بات کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا میرے پیارے بھائیوں اپنی نماز کو سنوارنا ضروری ہے تو نماز منافقوں کو جیسی نہیں ہونی چاہیے وقت سے لیٹ نہیں ہونی چاہیے اور تیسری بات توجہ سے سن لیں یہ بڑی قابل غور بات ہے ایک یہ دھیش ہے لیکن اس کے ترک میں چکے الفاظ تھوڑا سا اس میں تنوع ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں تیسری بات ذرا سنیں رسول رحم فرماتے اس ونس یہ ساری قطن اللہ کو فیصل آتی ہی چوری کے اعتبار سے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے دوسری زبان اثرک سب سے بڑا چور ایک رواج میں فرمایا سب سے برا چور پر ایک رواج میں فرمایا سب سے بڑا چور وہ نہیں جو بینک لوٹتا ہے جو کسی کے ریال چراتا ہے فرمایا سب سے گندا چور تو وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے جو اللہ کے حق میں چوری کرتا ہے میرا اور آپ کا حق مارنے والا بھی چور ہے لیکن سب سے گندا چور ناراض ہو گئے بولتے ہیں لیکن وہ سب سے گندا چور نہیں سب سے بڑا اور سب سے گندا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے او او او تاجبا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز, نماز میں بھی چوری ہوتی ہے برمایا ہاں نہ رکو مکمل کرتا ہے نہ سیدہ مکمل کرتا ہے نماز میں ٹھہراؤ نام کی چیز ہی نہیں ہے وہ جیسے بٹن دبا دیا ایسے آیا نا پونا من الجاہن مجھے آپ بتائیں سمجھدار لوگ بیٹھے ولہ ہم آپ سے دلی محبت کرتے مجھے آپ بتائیں مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی اب مغرب کی نماز ساڑھے تین چار منٹ میں اڑا دینا یہ کیا نماز ہے تو میرے پیارے بھائیوں آپ حیران ہو گئے کہ آپ نے کیسا موضوع چن لیا ہے جی مجھے تراجم کرتے کتابیں تعریف کرتے اور بچوں کو پڑھاتے الحمد للہ ہے اللہ شرین بیس سال کا عرصہ ہو گیا مجھے تو ایک بات ہی سمجھائی ہے کہ جس نے اپنی نماز سنوار لی اس نے اپنا سب کچھ سنوار لیا پیاس بجاؤ نماز میں دکھوں کا علاج کرو نماز میں رافول یہ دین سنت ہے لا شک کافی پاؤں سے پاؤں میں لانا سنت ہے لا شک کافی آمین بل سنت ہے لا شک کافی ان حدیث پہ کبھی غور کیا نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو رونے کی عالت کیا تھی عزیز ان کا عزیز ان مرجل جیسے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ دیا جائے تو ابالے کھاتی ہے نا وہ ہنڈیا آواز نکلتی ہے وہ آواز رسول اللہ کے سینے سے نکلتی تھی ایسی نماز پڑھے مجھے کتنے دن ہو چکے ہیں یہ بھی تو مجھے سوچنا ہے نا تو بھائی رونا کیسے آئے جیسے جب ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا میری بات مائنڈ نہ کیجیے اگر آپ کر بھی لیں تو میں آپ سے ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں نشوں جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے نشئی مسکر کو کوئی پتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہمیں بھی کوئی نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں وہ بندہ اللہ کا کیسے سامنا کرے گا جس کو صورت بات یا بنیادی چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہا کیا مانگا کیا سوال ہوا تو نماز کو کچلنے کی وجہ افرا تفری تیزی کی وجہ وہ یہی ہے کہ نماز پر محنت نہیں نماز پر توجہ نہیں اللہ میرے پیارے بھائیوں ہو اور میرے مسلمان بھائی نماز نور ہے نماز برہان ہے نماز نجات ہے جب قیامت کی تلخیوں میں یہ نور ہے تو کیا اللہ دنیا کے اندھیرے وہ اجالوں میں تبدیل نہیں کرے گا جو اپنی نماز کو بہتر کرے گا اگر آخرت جیسے شکیل دن کے لیے یہ برہان ہے تو کیا یہ نماز دنیا میں ہمارے لیے برہان نہیں بنے گی اگر ہماری نماز برہان نہیں بنی دنیا میں تو آخرت میں کیسے بنے گی اگر دنیا میں نور نہیں بنی تو آخرت میں کیسے بنے گی اور اللہ اگر چھوٹی عمر میں کسی بندے کو اللہ نماز کا فکر دے, دے دے درد دے دے شوق دے دے تو اس کو ارب خرب ہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی نماز نہیں ٹھیک ہوتی اور اگر جوانی میں اللہ یہ نور کسی کو دے دے تو کرون کے خزانے بھی اس کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا چوتھی بات سن لے پہلی بات میں نے یہ کی ہے کہ جس نماز میں تمانینت نہیں ٹھہراؤ نہیں وہ نماز ہی نہیں دوسری بات منافقوں جیسی نماز نہیں پڑھنی وقت میں پڑھنی ہے اور خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے کس کسالا نہیں بلکہ پورے نشات کے ساتھ خوشی اور شکر کی انتہا ہو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سبحان اللہ یہاں تو موبائل کی فکر ہی ہوتی ہے کل میں نے پتہ نہیں کہا نماز پڑھی تو اس نے گا چار وقتوں میں کم از کم نہ کچھ چالی دفعہ بھی کہوں بار بار نہ وہ سب وہ موبائل والا ہی ما. یہ بھی ایک فتنہ ہی بن گیا سہولت تو ہے لیکن اس نے بیڑا گر کر دیا نمازوں کا کوشش کریں کہ آپ موبائل کو بند کر لیا کریں مکمل طور پہ سائلنٹ بھی نہ کریں نئی قیامت آتی ہے اللہ کی قسم چار دن ایسی نماز پڑھ کے تو دیکھیں اللہ جنت کی خوشبو کی پہلی قسط آپ کو دنیا میں دے دے گا جب آپ کی جماعت رہ جائے رویا کرے جب کوئی اس طرح کو تیزی والا معاملہ ہو جائے آپ کا آپ الج جائیں آپ پریشان ہو جائیں یار یہ کیا ہوا ہے نماز ہی نہیں اچھے طریقے سے پڑھی گئی تیسری بات میں نے یہ کی ہے کہ سب سے بدترین چور کون ہے نماز چو چوتھی بات یہ بڑی قابل توجہ ہے بڑے بڑے نیک لوگ بے چین رہے ہیں یہ روایتیں پڑھ کر ہمارے محبوب امام امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو سلسلہ میں ذکر کیا ہے. دیگر مودے نے بھی اس روایت کو حسن اور صحیح سی کا روایات تمام روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ اسے پوچھیں گے ہاں بھائی کیا کرتا رہا وہ کہے گا سن لئی تو تن میں ساٹھ سال نمازیں پڑھتا رہا ہوں. کتنے سال جواب ملے گا تو وہ بدبخت ہے تیری ساٹھ سالہ زندگی کی نمازوں میں سے میں نے ایک نماز بھی قبول نہیں کی وجہ صرف وہی تیزی وہی جلدی وہی عدم توجہ کہ نماز کی طرف توجہ نہیں نماز کی طرف دھیان نہیں نماز جو ہے وہ غذا نہیں بنی وہ نور نہیں بنی مجھے ایک واقعہ یاد ہے ایک تلمیز ایک شگرد یہ ایک بڑی قابل توجہ بات ہے جو اب سنانے لگا ہوں وہ اپنے شیخ صاحب کو ملنے کے لیے گیا تو شیخ صاحب کو نہیں پتا تھا کہ میرا شگرد مجھے ملنے آیا شیخ صاحب نماز پڑھے تھے انہوں نے نماز پڑھی دو رگت پڑھ کے جب سلام پھیرا جب ملاقات کی تو شیخ صاحب کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا کدھر جو تو شکرت کہنے لگا استاد محترم کیا بچے یہاں بڑے گھبرائے ہوئے ہیں تو استاد صاحب کہنے لگے بیٹا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں نا بس گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے پوچھا کیوں بس ان میں ایک خیال اور سوال آ جاتا ہے کہ میرے پاس سوائے نمازوں کے اور کچھ نہیں اگر کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے میری نمازوں کو بھی قبول نہ کیا تو میں کدھر جاؤں گا اپنی نماز کی فکر کریں قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا نیکیاں کر کے بھی قلوبہم ہوم نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں اللہ رد نہ کر دے تو جس کو اپنی نیکیوں کی فکر ہو اس کی لوگوں کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے خیر کے کاموں میں توجہ ہوتی ہے باقی وہ لوگوں کی عزتوں کو ڈسکس نہیں کرتا وہ نہیں اچھالتا اس کو ایک عجیب چنتا ہوتی ہے یار پتہ نہیں میرے امام کدھر جا رہے ہیں قلوبہم اور آپ نے فرمایا تھا اے بنتے صدیق ہے عائشہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سچے مومن ہیں جو نکیے کر کے نمازیں پڑھ کے بھی گھبراتے ہیں نہ جانے ہمارا سیدہ اللہ کے شیان شان ہے یا نہیں ہے اس کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا تمہارے پیارے نمازی بھائیو ہو پانچویں اور آخری بات سن لیں مسلیم پھر قرآن شریف پڑھ کے سدھارا اللہ کہتے ہیں جہنم کی ویل وادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے اگر کوئی ترجمے میں اصلاح ہے تو آپ کر دیں علاقت ہے بربادی ہے اور ایک معنی کے مطابق جہنم کی وادی ہے نمازیوں کے لیے اب میں بھی نمازی ہوں آپ بھی نمازی ہمیں دو منٹ رک جانا چاہیے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے میں بھی نمازی ہوں آپ بھی نمازی ہوں اور ہمارے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے جنم ہے یہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے جنم سے بچنے کے لیے تو نمازیں پڑھتے ان باتوں کو کب سوچنا ہے ہم نے مرنے کے بعد اور میرے مسلمان بھائیوں کوئی جنازہ بھی نہیں سلیقے سے پڑھتا اللہ کی قسم جنازہ بھی نہیں سلیقے سے کوئی پڑھتا حالت یہ ہے بچے باپ کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے بچوں کو ایک جنازے کی دعا نہیں آتی خود اپنے ساتھ یہ دیا جلا کے لے کے جائیں یہ نماز چراغ ہے یہ نور ہے آپ کی قبر کا مزار دربار کھڑے کرنے سے کمک میں لگانے سے قبریں روشن نہیں ہوتی خود جیتے جی راتوں کو اٹھیں یا جب بھی موقع ملے تسلی کے ساتھ اپنے اللہ سے باتیں کریں یہ نماز کیا ہے جی ربا تو نمازی تو اپنے اللہ سے سرگوش کرتا ہے چپکے چپکے سے باتیں کرتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اللہ میں تیری تریفیں کرتا ہوں اللہ پاک ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ اب رحمان ہے رحیم ہے اللہ پاک ہے مجھے معاف کر دے اللہ میرے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیں مجھے ان فتنوں سے بچا لے ان نظمشوں سے بچا لے اللہ مجھے دکھوں سے بچا لیں. اللہ کے سے کیا کہتے ہیں فرشتو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے میرے بندے نے میری تنا کی ہے اور میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے یہ تو پیار محبت کی باتیں ہیں اور ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے دنیا کے ٹیلی فون سننے کی لوگوں کو وقت دینے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم دو رقط نماز بھی رک کر ٹھہر کر خوشی سے نہیں پڑھ سکتے نماز والا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا یہی بربادی کی وجہ ہے. ورنہ مومن اور اس کے پاس جو ایمان ہے اس کی جو مٹھاس ہے وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہوتی بے نماز کو تو ایمان کی مٹھاس نہیں ملتی اور جو کچا نمازی ہو منافق قسم کا نمازی ہو نان اسٹاپ نمازی ہو ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں بعض بھائی ہم سے ناراض ہوتے جب ہم کہتے ہیں اپنی نمازیں سنت کے مطابق کرو کہتے ہیں جی وہ نہ پڑھنے سے پڑھتے تو ہیں نا بھائی ایسی پڑھی کس کام کی جو سنت کے مطابق نہیں اللہ کے رسول نے روکا ٹوکا تو خیر فویل السلی اللہ صلاح جہنم میں چلے گا نمازی وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں خفلت کرتے تھے ابن کثیر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں غالب نے تین معنی کیے ایک ان وقت کہ نماز پڑھتے تھے لیکن اس کو اس کے وقت بار نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے لیکن نماز میں خوشبو نہیں تھا پھر ایک معنی یہ ہے کہ نماز پڑھتے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اس کے معانی مفہوم سے بالکل ان کو کوئی اگائی نہیں تھی تو یہ دیکھ لیں کتنا خطرے والا معاملہ ہے تو جب میرے پیارے بھائیوں انسان کی نماز سدھرتی ہے نا پھر انسان کے قدم قدم پہ لمحے لمحے پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی نماز اچھا نمازی بندہ کسی کا حق نہیں مار سکتا یہ سن لیں میرا آخری جملہ یہ نماز کا رٹا اور چیز ہے فارمیٹی پورا کرنا یہ اور بات ہے رسمی طور پہ نمازی ہونا جب انسان نماز کو نماز سمجھ کے پڑھتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ تو جانوروں سے بھی معافی مانگتا ہے سیابی کے بارے میں آتا نا اب امر انہوں نے اپنے اونٹ کو کیا کہا تھا لا تو خا غدن گدر اندہ رکھتی کبھی تو جس پہ میں نے ظلم نہیں کیا میرے اونٹ جیتے جی اگر کوئی زیادتی سے ہو گئی ہو دنیا میں معاف کر دینا کل قیامت والے دن میری شکایت میرے اللہ کو نہ لگانا نمازی ظالم نہیں ہوتے نمازی حرام خور نہیں ہوتے اب تو نمازی اور بے نماز میں فرق مٹ گیا جیسے چکل خور بے نماز ہے جیسے حرام خور بے نماز ہے جیسے ٹھگی کے معاملے بے نماز کرتا ہے مائنڈ نہ کیجیے نمازی بھی وہی حرکتیں کرتے وہی حسد وہی بغض وہی لوگوں کا حق مارنا نمازی ایسے ہوتی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک تلخ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں بعض نمازی حضرات نے نماز پڑھ کے جو مکرو کردار لوگوں کے سامنے رکھا ہے نماز سے لوگوں کو بادزل کر دی ہے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے یہ حرکتیں کرنی ہے اسے بہتر ہم بے نماز رہتے ہاں بات ان کی غلط ہے تو اس لیے جی ہمیں سب سے پہلے محنت اپنی نماز پہ کرنی چاہیے کہیں غلطی میں نہ رہیں جی کوئی ریال کمانا کوئی بہت زیادہ کمانا کوئی بڑی بہادری نہیں کہ بچیاں بے نماز ہو جائیں بیوی بے نماز ہو جائے آپ لوگ جو پردیش میں رہتے ہو ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے اللہ آپ کی مال جان اور سب سے بڑی اللہ کی عزت کی فاص فرمائے ورنہ میں درجنوں کے حساب کو بتاتا ہوں جو پردیش میں رہتے ہیں پیچھے عزتوں کے معاملے بھی خطرے میں چلے گئے اولادیں بھی برباد ہو گئی نماز اٹھ گئی حیا اٹھ گئی دال کھا لیں پانی پہ گزارا کر لے دہاڑی مزدوری کر لے لیکن اگر آپ نے پردیش میں رہنا تو یہ سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری ہے میرے اکثر بیان ذکر کار پہ ہوتے ہیں اس پہ خبر گیری رکھا کرو سنتے رہا کرو اپنے بچہ سے اور نماز کی فکر کیا کرو انشاءاللہ اور رحمان میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا لیکن آج میں نے دعویٰ کرنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ عظیم اپنے آپ کو نماز کا غم لگا لو اللہ آپ کے سارے غم کفور کر دے گا آپ اللہ استا فر اللہ علیم اللہ کو سیتھ دے آپ شوگر کے مریض ہیں اللہ نہ کرے کو کینسر کا مسئلہ ہے اور مسئلہ ہے آپ کو ساری بیماری بھول جائے گی جب آپ کو غمِ سلاد لگے گا فکرِ سلاد جب اندر پیدا ہوگی نا ایک عجیب انقلاب آئے گا آپ کی زندگی میں منہ میں زبان ہونے کے باوجود آپ گونگے نظر آئیں گے معاشرے کو بڑے بڑے ظالم لوگوں کے ظلم سہنے کی ہمت آپ کی استقامت کا پہاڑ بڑھیں گے بصیرت کے چشمے اور نور پھوٹیں گے آپ کے اندر یہ نماز کو چو... یہ کوئی ایکسرسائز ہے پانچ منٹ کی کی اور بات ختم او آج کے ہمارے درس میں اگر کوئی اچھی بات تھی تو اللہ جل شاہ کی رحمت تھی جو مجھ سے قبل ہمارے فاضل بائی نوجوان نے فکری اور مرحجی گفتگو کیا وہ بھی بہت ضروری ہے اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے آنکھیں کھول کے رکھو آنکھیں کھول کے رکھو اس وقت پورا عالم کفر اور رہنے بدر ٹوٹ پڑے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں یہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو آخر پہ میں نے چند باتیں آپ سے کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک اعتبار سے بڑی اہم اور مہم ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ فکر ہم نے کس چیز کی کرنی ہے ماشاءاللہ آدھے تو چلو بولتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرنی ہے اچھی سے اچھی نماز پڑھ کے بھی یہی کہنا ہے کہ اس کی بندگی کا ہاکدار زندگی کے ہیں دو جہاں یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ گھر چل رہا ہے تو یہ جہاں گھر رک گیا تو پھر وہ جہاں ہمارے ایک فیصلہ بعد میں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی ٹانیں ٹوٹ گئی شیخ عتیق و بڑی قابل توجہ جو بات ہے میں اس کی دیمارداری کے لیے کیا وہ رو رہا تھا میں نے کہا یار صبر کرو کوئی دکھ آ جاتا ہے مجھے کہتا ہے شیخ صاحب رونے کی وجہ اصل میں یہ نہیں یہ بڑی قابل توجہ بات ہے رونے کی وجہ شاپر بھی آ گئے ہیں یہ میں سمجھ گیا ہوں شاپر کیا ہے کہ کی آمد آخری بات تو رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سنے بھی میری بات اس لیے نہیں رو رہا کہ ٹانگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے درد ہو رہا ہے رونے کی اصل وجہ یہ ہے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اب یہ کبھی ٹانگیں میری ٹھیک نہیں ہوں گی میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکوں گا ساری زندگی روتا اس بات پر ہو کے پچیس تیس سال عمر ہو گئی ہے ان ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی ایک رات بھی جی بھر کے اللہ کے سامنے قیام نہیں کیا تھا کیا قدر کی میں نے ان ٹانگوں کی بس یہ ایک دل میں بات بیٹھ گئی ہے بہت روتا ہوں تو بھائی اللہ کا یہ فضل ہے اگلی گڑی پتہ نہیں کون سی آفت سر پہ کھڑی ہے زمیشوں والی زندگی ہے سب سے پہلے یہ دعا کیا کریں اللہ آفتوں سے بچائیں لوگ میرے ساتھ اکامے کی بات کرتے ہیں جاب کی بات کرتے ہیں پرابلمز کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں نماز نماز نماز اللہ کی قسم سن لو یہ قرآن میرے ہاتھ میں جو اللہ بغیر دوائی کی آپ کو بیمار کر سکتا ہے وہ بغیر دوائی کی آپ کو شفا بھی دے سکتا ہے نماز سے علاج کرو اپنے آپ کا وسطری میں کب آپ کو میڈیسن سے روکتا ہوں میں نے کہا بتایا گیا سرجن کے پاس نہ جاؤ لیکن علاج بھی سلاد کرو یا اہلہ مکہ علاج بھی سلاد کرو دکھوں کا علاج نماز سے کیا کرو اللہ اکبر اللہ بگوڑا غلام آ گیا تیری بار میں اس کو کسی نے سینے نہیں لگانا کسی نے اس کو پیار نہیں دینا بگوڑا ہوں بٹکا ہوں اٹا ہوا ہوں دکھوں میں اللہ اکبر صفتے کرے سنائے کرے جو آتا ہے پڑھے انشاءاللہ اللہ یہ جو نماز ہے یہ جامع الخیر ہے یہ بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ازمائشوں سے محفوظ فرمائے گناہوں سے محفوظ فرمائے ایک دعا کریں جی جن کی بیٹیاں اور بہنیں جوان ہیں اللہ ان کے لیے عزت والے نمازی رشتے مہیا فرمائے اور جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں اختلافات ہیں اللہ چل شان ہو ان کو خوشیاں نصیح فرمائے آمیم. ایک اور دعا کرو میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں ردنی کرے گا اللہ تعالیٰ ساری زندگی معذور نہ کرنا محتاج نہ کرنا بندوں کی محتاجی سے نکال کر اللہ اپنے فضل سے غنی فرما دے ان میں سے جو بھائی جس مشاقل میں بھی ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے ان کی عزت پردے اولاد نسل کی حفاظت فرما دے اور جو اپنے بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں وہ تو رب کے ہے ان کے لیے تو میں ضرور دعا کروں گا اللہ ان کے بچوں کو ان کی زندگی میں ممر و محراب کا وارس بنا دے ہمارے بچوں کو عالم باعمل بنا دے اور جو بچوں اولاد کی وجہ سے دکھ میں ہیں تکلیف میں ازمائش میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے اور ہماری برے صغیر پاک و ہند میں تمام اہل توحید آل سن اہل اقی کی احل الحدیث کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما زندگی شان والی دے دے اور اللہ موت ایمان ماری ایک اور دعا کر لے اللہ موت سے پہلے بھی جو نماز ہونا وہ باز پڑھنے کی تو یہ دعا میں نے اس لیے کی ہے میں نے بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں بیمار ہو گئے مزدور ہو گئے دس دس سال وہ بزرگ اپنے بستر میں تڑپتا رہا ہے ہم بیمارداری کے لیے جاتے ہیں کئی بزرگ پتا کیا کہتے ہیں مولانا صاحب رونا اس بات کا آتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا میری نمازوں کا کیا بڑے گا ایسے لوگوں کو اللہ پورا سواب دیتا ہے لیکن دعا کرو اللہ اس ازمیر سے بچا کے رکھے زندگی کی آخری نماز بھی اللہ ہمیں بعد جماعت پڑھنے کی تو بھی لکافت اور اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے ایسا نمازی بنائے جو نمازی اللہ کو پسند ہے اللہ ہماری بچیوں کو نواسی بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کر دے خیر والا معاملہ کرتے آپ بڑے ودود ہیں بڑے کریم ہیں اور بہت زیادہ آپ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں آج کے اس درس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے وہ ادخلنا الجنت بغیر حساب یا عزیز یافار ادخل الجنت مال ابران عبان الر الدان خا ن لا الدان خاسرین۔ وجعلنا من الفائزين المطلحين وجعلنا من عبادك المقربين وأنت رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين